جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور الحمدللہ علی اللہ وقفہ وصلاۃ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من وصنت المنس ما ملکۃ امانقم قرآن مجید کا پانچواں پارہ ان الفاظ مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور ولم کے کلمات سے پہچانا جاتا ہے اس کے آغاز میں وہ مضمون کے جو چوتھے پارے کے اختتام میں اختتام پر شروع ہوا تھا یعنی حرمت کا قانون کہ کون کون سے رشتے حرام ہیں اسی کا تسلسل اس پارے کے آغاز میں ہے اس کے بعد سورہ نسا کی آیت نمبر انتیس میں مالی معاملات میں حلال و حرام کا ایک اہم اصول بیان ہوا یا یازین امن لا تاکلوا اموالکم بینکم کم بالباطل اللہ انتقون تجارتا ان طرادم بنکم اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ باطل طریقے سے نہ کھاؤ ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ وہ کوئی تجارت ہو باہمی لین دین باہمی رضامندی کی بنیاد پر یعنی تجارت کے اندر بھی اور کسی بھی مالی ٹرانزیکشن میں فریقین کی رضامندی جو ہے وہ شرط ثابت ہو رہی ہے اور اسی سے حضرت شاہ بلی اللہ رضبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصول وضع کیا ہے کہ اسلامی ریاست کے ذمے ہے شہریوں کی بنیادی ضروریات کی فراہمی اس لیے کہ اگر کوئی شخص مالی اعتبار سے مجبور ہوگا تو خواہ وہ خوشی سے کسی تنخواہ پر راضی ہو جائے یا کسی مزدوری پر کوئی مزدور راضی ہو جائے تو وہ حقیقی رضامندی چونکہ نہیں ہے لہٰذا وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ باطل کانٹریکٹ ہے وہ شہری اعتبار سے جائز نہیں ہے یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر اسلامی ریاست بنیادی ضروریات کو انڈر رائٹ کرے اور بنیادی ضروریات کے علاوہ جو بھی معاملہ کوئی شخص کرے وہ باہمی رضامندی کے ساتھ کرے گا تو اس میں ایکسپلائٹیشن اور استحصال کے امکانات کم سے کم ہو جائیں گے آیت نمبر بتیس میں ارشاد ہوا ولاط تمنو ما فضل اللہ عباد کو مالہ آباد مت حوض کرو اس کی جس میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے مالی اعتبار سے فضیلت حسن و جمال کے اعتبار سے فضیلت ذہانت اور فطانت کے اعتبار سے فضیلت اسی طرح جنس کے اعتبار سے فضیلت اللہ نے جسے چاہا خوبصورت بنا دیا جسے چاہا بدصورت بنا دیا جسے چاہا گورا پیدا کر دیا جسے چاہا کالا پیدا کر دیا جسے چاہا ذہین پیدا کر دیا جسے چاہا کن ذہن پیدا کر دیا جسے چاہا مالدار بنا دیا جسے چاہا تنگ بنا دیا اسی طرح اللہ نے جسے چاہا مرد بنا دیا اور جسے چاہا عورت بنا دیا اسی کے آگے تسلسل میں ارشاد فرمایا اروجالو قوامون فضل السا بیما فض اللہ ابادآباد پبیمان فکو مل مرد عورتوں پر مینجز مقرر کیے گئے ہیں کام یقوم ومن کے معنی کھڑے ہونا اور قوام کھڑا رکھنے والا سسٹین کرنے والا قائم رکھنے والا مختلف تراجم کیے گئے ہیں کسی نے حاکم ترجمہ کیا ہے کسی نے ایڈمنسٹریٹر ترجمہ کیا ہے کسی نے مینیجر ترجمہ کیا ہے کسی نے ذمہ دار ترجمہ کیا ہے مفہوم ایک ہے کہ گھر کے اس نظام کو چلانے کے لیے جب بھی کوئی ادارہ بنتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سربراہ ہوتا ہے اگر تو گھر کو بورڈنگ ہاؤس قرار دیا جائے تو پھر اس میں بہت سے لوگ مل جل کر رہتے ہیں بس اس سے دادہ اس سے کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن ہمارے دین میں گھر بورڈنگ ہاؤس نہیں ہے یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے یہ ایک ادارہ ہے جس کو ہیڈ کرتا ہے مرد اور باقی اس کی بیویاں اس کی اولاد وہ اس کے ماتحت ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت مرد کو عطا کی ہے اور یہ اسی کیٹیگری کی شع ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے اس پر کسی کو کوشچن کرنے کا اختیار نہیں ہے اب جب ایک ایڈمنسٹریٹو اصول دنیا میں مانا ہوا ہے کہ مینیجر کی اطاعت کی جاتی ہے اور جو بھی سب ہے اس کو اوبے کرتا ہے لہٰذا آگے جا کر فرمایا فصول پس نیک عورتیں وہ ہیں قان تعطن جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں حافظات للغیب یہ محاورہ ہے عفت و پاک بازی کے لیے کہ وہ ان کی عدم موجودگی میں ان کی امانت کی حفاظت کرتی ہیں اس میں اگرچہ ضمنی طور پر اولاد بھی آئے گی اپنے شوہروں کا مال بھی آئے گا لیکن محاورے میں اس کی اصل حیثیت جو ہے اپنی عفت و پاک بازی کے جو ان کے پاس امانت ہے ان کے شوہروں کی اس کی حفاظت کرنا ہے اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہیں ان سے اندیشہ ہو سرکشی کا تو پھر انہیں سمجھاؤ اور پھر انہیں بستروں میں علیحدہ کر دو یعنی یہ بالکل جیسے کوئی ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کے اندر جب بھی کوئی اہلکار غلط کام کرتا ہے تو پہلے اس کا افسر اسے سمجھاتا ہے پھر اس کی سروسز کو سسپینڈ کر کے اس کو چارج شیٹ کرتا ہے پھر بھی باز نہ آئے اس کے خلاف ثبوت ہو تو پھر اس کے خلاف انکاری کر کے اس کے خلاف تادیبی کاروائی ہوتی ہے اور پھر آخر میں پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو اس کی سروسز کو ٹرمنیٹ کر دیا جاتا ہے تو یہی چار اصول جو جی ہیں وہ آئلی زندگی کے اندر ہیں پہلے انہیں سمجھاؤ پھر ان کے ساتھ جو میرائٹل ریلیشن ہے اس کو سسپینڈ کر دو اور پھر تعدیبی کاروائی کے طور پر انہیں مارو اور اس میں جو پابندیاں لگائی گئی ہیں کہ ایسی مار نہ مارو جس سے ان کے جسم پر نشان پڑ جائے ایسی مار نہ مارو کہ جس سے ان کی ہڈی ٹوٹ جائے ان کے منہ پر نہ مارو اور پھر یہ کہ پورے ہاتھ کا تھپڑ بھی مارنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے بس صرف تین انگلیوں کے ساتھ اشارہ تنقیبی کارروائی ہے جس کو حکم دیا ہے اور پھر بھی اگر نہ ہو تو پھر طلاق جو ہے اس کا راستہ کھلا رکھا گیا ہے لیکن اس سے پہلے پہلے اگر ہر کوشش جو ممکنہ کوشش ہے وہ کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے اور ہم غور کریں تو واقعی اس میں بڑی عافیت ہے پورے گھر کی بھی عافیت اسی میں ہے مرد کی عافیت بھی اسی میں ہے کہ اس کا گھر جو ہے وہ انٹیکٹ رہے اور عورت کی عافیت بھی اسی میں ہے کہ وہ طلاق تک نوبت نہ آئے اور اس کا گھر اور اس کی اولاد وہ سب جو ہیں وہ اپنی جگہ انٹیکٹ رہیں واللہ اللہ اس کے بعد قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر والدین کے حقوق کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کے حق بندگی کے فورن بعد آیا ہے اور ایک مقام آیت نمبر چھتیس ہے وبود اللّہ ولا تو شرک و بھی شیین و اس کے بعد ایک بڑی اہم آیت آئی ہے آیت نمبر فورٹی ون آیت نمبر اکتالیس سورۂ کی حضت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے اس آیت کے سلسلے میں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمائش کی کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ ان رسکی اللہ کے رسول قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے تو میں کیا آپ کو قرآن سناؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ مجھے سن کر بھی لطف آتا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدب ہو کر بیٹھ گیا اور میں نے سورہ کی تلاوت شروع کر دی یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا فقیفہ عزا جینا منکل امتنب ام شہید و جینا بکا اللہ علیہ شہیدہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہسب رک جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے کی آنکھوں سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے کیوں اس لیے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے ہم پڑھ کے آئے ہیں دوسرے پارے کے آغاز میں کہ یہ نبیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قوموں کے خلاف قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گے کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا اب اس, پیغ... اس گواہی کی بنیاد پر ان کی امتیں ان کی قومیں اگر وہ نافرمان ٹھہری تو وہ عذاب سے دوچار ہوں گی یہ ایسے ہی ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کہ آپ اپنے ہی عزیز و اقارب پر اپنے ہی قبیلے کے لوگوں پر قریش کے خلاف گواہی دیں گے قیامت کے دن کہ اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا اور اس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عذاب سے دو چار ہو جائیں گے تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کس کو دکھ ہونا تھا لہذا ایک طرف ذمہ داری ہے جو ادا کرنی ہے دوسری طرف دکھ ہے جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوں روان تھے پھر اگلی آیت میں ارشاد ہوا کہ ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو یہ دوسرا حکم تھا شراب کے بارے میں پہلا سرہ بقرہ میں آیا کہ پوچھا جا رہا ہے آپ سے کہ شراب اور جوا کیسا ہے تو آپ کہیں کہ ان میں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں لیکن نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہے یہاں فرمایا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تمہیں اپنی گفتگو کا خود پتہ چلے کہ تم کیا کہہ رہے ہو اس کے بعد آیت نمبر اٹھاون آتی ہے ارشاد ہوا ان اللہ یامرکم ان تو عد العمانات الہٰ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے حوالے کر دو اور امانت یہ بڑی وسیع اصطلاح ہے ایک آدمی ملازم ہے تو اب اس کا جو وقت ہے ملازمت کا وہ اس کے امپلائر کی امانت ہے اس کے پاس دیانت داری کے ساتھ وہ وقت اس کو لوٹانا یہ اس کی امانت داری ہے ووٹ ایک امانت ہے اسی طرح ٹرسٹ کسی قسم کا ہو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المستشار و موت کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اس کے پاس امانت رکھوائی جائے اور سارے جتنے بھی کنسلٹنٹ شمار ہوتے ہیں ڈاکٹرز ہوں ڈینٹسٹ ہوں وہ کلاؤ ہوں کہ جن سے لوگ مشورہ کرتے ہیں تو دیانتداری داری کے ساتھ مشورہ دینا یعنی اپنی انٹرسٹ کو ایک طرف رکھ کر اپنے آپ کو اس شخص کی جگہ پر رکھ کر مشورہ دینا یہ بھی امانت داری کا تقاضا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے حوالے کر دو اور جب بھی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان اور تو عدل کے ساتھ فیصلہ فرماؤ اس کے بعد سورہ نساء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کے رسول کے فرمم برداری پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے اور یہ مضمون جو آیا ہے یہ نفاق کے منافقت کے کانٹیکسٹ میں آیا ہے منافقین پر یہ چیز بڑی بھاری تھی بالکل سورہ بقرہ کے آغاز میں جو فرمایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں وہ ماہوں میں مومنین اور وہ مومن نہیں ہیں اس لیے کہ مومن انسان کہلاتا ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے تو وہ اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں لیکن مومن نہیں ہیں اب منافقین مارے باندے کا ایمان بھی لا چکے تھے پورا قبیلہ ایمان لا چکا ہے ایمان لے آئے ہیں یا باتیں اچھی لگیں مان لے آئے لیکن اس سے کانسیكوئنسز کا اندازہ نہیں تھا کہ اب ہمیں ان کی ہر بات ماننی پڑے گی ہمیں جان اور مال کی قربانی دینی پڑے گی تو وہ بظاہر مسلمانوں کے سب میں شامل تھے لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت ان پر بہت بھاری تھی تو سورہ نصا میں خاص طور پر اس کے نویں رکوع کے اندر اطاعت پر بڑا زور ہے کہیں فرمایا کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کا کہنا مانا جائے کہیں فرمایا کہ مم تیر فقط عط جو اللہ کے رسول کا کہنا مانتا ہے تو وہ گویا اللہ کا کہنا مانتا ہے اور پھر اس کی ایک آیت میں تو اس کو منطقین تہق پہنچا دیا گیا کہ فلاح و رب کا لا یو منونہ حطیٰ یو حق کی منہ کافی معاشا جرا بینا ہوں ولایا جدوفی فسم ہر اجما قدی طب و سلم و تسلیمہ اور تیر ربقی قسم ہے کہ یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے تمام ڈسپیوٹس میں اپنے تمام معاملات میں جو الجھے ہوئے ہوں آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں اور آپ کے فیصلے پر دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور سر تسلیم خم کر دیں اس کے فوراً بعد جہاد کا مضمون وہ دوسری بات کے جو منافقین پر بہت بھاری تھی وہ بیان کیا گیا یا یادین عامن خود و اے ایمان والو اپنے ہتھیار لے لو اور پھر سٹریٹیجی کے مطابق چاہو تو سارے اکٹھے ہو کر نکلو یا چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں ہو کر نکلو یہ فرام ٹائم ٹو ٹائم اور سچویشن ٹو سچویشن تمہارا فیصلہ ہوگا اس کے بعد آیت نمبر ستتر میں ایک اور اہم مضمون آیا ہے جو سیرت النبی سے تو ثابت ہو رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرہ سالہ مکی زندگی میں کسی مسلمان کو اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی حبت عالیہ یاسر پر کیا کچھ نہیں بیتی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پر کتنا تشدد ہوا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا لیکن مدافعت میں بھی اپنا ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی لیکن پرانے مجید میں بظاہر کوئی حکم جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ جس میں یہ کہا گیا ہو لیکن اس عائد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کوئی پلاننگ یا سٹریٹیجی نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا اگرچہ قرآن مجید میں نہیں وہی خفی کے ذریعے سے علم تر عظیین عقیل کف و ادیم کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جن سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھ باندھے رکھو واقیم و صلاح تبات اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو آیت نمبر چھیاسی میں سلام کا جواب دینے کا حکم دیا گیا ہے کہ ویضا ہوئی تم بتحیت جب بھی تمہیں گریٹ کیا جائے تو تم بہتر طریقے سے اس کا جواب دیا کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس معاملے میں بہت اونچی سنت کہ آپ نے کسی چھوٹے بچے کو بھی سلام میں پہل کرنے کی اجازت نہیں تھی اور اصل میں سلام کا سلام کرنے کا مزہ بھی اپنے سے چھوٹے کو زیادہ آتا ہے یہ عمل کر کے دیکھنے کی شے ہے بڑے کو تو انسان مارے باندھے سلام کرتا ہی ہے لیکن جو مزہ اپنے اپنے کو چھوٹے کو سلام کرنے کا ہے وہ بڑے کو سلام کرنے کا نہیں ہے وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں بس میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ یہ تجربہ کر کے دیکھیں آپ دفتر میں پہنچیں بجائے اس کے کہ آپ کے ملازمین اٹھ کے کھڑے ہو کے آپ کو سلام کریں اور آپ یوں سارے لا کے اس کا جواب دیتے ہوئے اندر چلے جائیں آپ پہل کریں سلام میں ان کو اور ان کا حال احوال پوچھیں اور پھر آپ اپنے دفتر میں داخل ہوں تو اس سے آپ کو خود جو قلبی سکون ملے گا وہ تو ہے ہی ہے اپنے جو بھی سبارڈینیٹس ہیں ان کی نظروں میں اپنے لیے آپ جو احترام دیکھیں گے وہ آپ ان کے سلام سے کبھی محسوس نہیں کر سکیں گے آیت نمبر وانوے میں قتل خطا کا قانون بیان ہوا ہے کہ کسی مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے ہاں خطا سے ایسا ہو سکتا ہے اور اگر خطا سے ایسا ہو جائے تو پھر اس کی پینلٹی جو ہے وہ بیان کر دی گئی آیت نمبر ایک سو پندرہ میں ایک اور اہم بات بیان ہوئی ہے وہ ماشاق کے رسولہ ممباد ماں تبینہ لہ الہدا ویتب غیر صبیل المومنینہ نولی مات و نسلی جہنم و نسلی جہنم و مسیرہ اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہو اور وہ مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں تو ہم اس کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں پھر اس کو جہنم میں ہم ڈالیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اس بات کو سورہ توبہ میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ سابق من المہاجرین و انصاری ولزین تب بےسان کہ سبقت لے جانے والے پہل کرنے والے مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے اور وہ لوگ جو ان کا اتباع کریں یعنی واحد کے ذریعے میں نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بلکہ اسابقون الاولون کا اتباہ ہی در حقیقت پریکٹیکل اتباع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ انسان تھے لیکن اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طاقت سے نوازا تھا غیر معمولی صلاحیت سے نوازا تھا رات کو 4 چار, چار گھنٹے پانچ پانچ گھنٹے چھ چھ گھنٹے کھڑے ہونا تھا کی نماز میں اور پھر دن کے وقت بھی وہ کون سی مشغولیت تھی جو آپ کے پاس نہیں تھی آپ مسجد نبوی کے امام بھی تھے آپ مسجد نبوی کے خطیب بھی تھے آپ قرآن مجید کے مدرس بھی تھے آپ دس بیویوں کے شوہر بھی تھے آپ چار بیٹیوں کے باپ بھی تھے آپ مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف بھی تھے آپ مسلمانوں کے امیر بھی تھے آپ مدینہ کی اس ریاست کے سربراہ بھی تھے وہ کون سی ذمہ داری تھی جو آپ پر نہیں تھی اور سید نبی کی کوئی کتاب تو پڑھ کر دیکھیے کہ آپ کی مشغولیت کا عالم کیا تھا یعنی اون ایوریج ہر مہینے مدنی زندگی کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی مہم ملے گی یہ میں بڑی بڑی رعایت کر کے کہہ رہا ہوں کہ سو کے قریب مہمات ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دس سالوں کے اندر پیش آئی ہیں کہ جو آپ نے مدینہ منورہ کے اندر سرف فرمائے تو اس طرح کی مصروفیت اور پھر رات کو کھڑے ہونا ظاہر بات ہے کہ ایک عام انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے لہذا جو عملی اتباع ہے وہ سابقون الابدون کا اتباع ہے اور یہاں یہ فرمایا گیا کہ جو شخص رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کو اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہو اور وہ مومنوں کا راستہ چھوڑ کر یعنی وہ راستہ کہ جو مومنوں نے بحثیت مجموعی اختیار کیا ہے وہ اس سے ہٹ کر کوئی وقری راہ نکالتا ہے کوئی نئی راہ نکالتا ہے تو یہ بھی اس کی گمراہی کی ایک علامت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے آیت نمبر 135 میں ارشاد فرما یا منو کون قوامین بالکش اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ کھڑے رہو اللہ کے لیے سچی گواہی دیتے ہوئے سوری اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو اللہ کے لیے سچی گواہی دیتے ہوئے یعنی عدل و انصاف و قیام اور سچی گواہی دینا یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے اور پھر سچی گواہی کے ساتھ بڑی زبردست بات یہاں پر کہی گئی کہ ولا و علاء گواہی سچی ہی دو خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف جائے اول والدین یا تمہارے والدین کے خلاف جائے یا قریبی اعزاء کے خلاف جائے یہ آسان کام نہیں ہے اپنے والدین کے خلاف گواہی دینا اپنے عزیز و اقارب کے خلاف گواہی دینا لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا جو گواہی اللہ کے لیے دے گا وہ سچی گواہی دے گا نو میٹر کہ وہ کس کے خلاف جاتی ہے اور آگے جا کر وضاحت کی کہ بعض اوقات انسان دیانتداری کے ساتھ سمجھتا ہے کہ میں کسی غریب آدمی کو کوئی فیور کر دوں کسی حاجت مندی کو حاجت رواہی کر دوں اور اس کی آؤٹ آف دی وے کو مدد کر دوں میرٹ کے خلاف اس کو کچھ دے دوں یا گواہی میں کچھ جمع تفریق کر دوں کہ کسی غریب آدمی کو کوئی فائدہ ہو جائے نہیں کسی غریب آدمی کا فائدہ کرنا وہ میرا ہیڈک نہیں ہے میرا اصل فرض کیا ہے کہ میں اپنی حدود میں کسی غریب کی جتنی مدد کر سکتا ہوں کروں کسی یتیم کی جتنی طرف داری کر سکتا ہوں کروں لیکن جہاں میری حد ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے بڑھ کر میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں کسی غریب کی مدد کروں یا کسی یتیم کی سرپرستی کروں یا کسی حاجت مند کی حاجت روائی کروں نہیں بڑے زبردست الفاظ یہاں پر آئے ہیں ای یقن غنی اوفیر فلاح و اولا بہما کہ وہ فریق کہ جس کے بارے میں آپ گواہی دے رہے ہیں وہ غنی ہو یا فقیر ہو اللہ سب کا ولی ہے اللہ جو مالدار لوگ ہیں ان کا بھی پشت پناہ ہے حمایتی ہے ولی ہے گارڈین ہے اور اللہ تعالیٰ غورباؤ مساکین اور فقراء کا بھی گارڈین ہے تم اپنی حدود سے بڑھ کر ان کے طرفدار بننے اور ان کے گارڈینز بننے کی کوشش نہ کرو اور آگے جا کے فرمایا فلا تتب الحوا, الحوا اور خواہشات کی پیروی نہ کرو ان تعدلو کہ تم خواہشات کے تحت عدل کرنا چھوڑ دو و ان تلو اور اور اگر تم پیش دار گواہی دو گے یا گواہی دینے سے احتراض کرو گے اللَّهَ كَانَ بِمَا ماتون خَبِيرًا تو اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حرکتوں سے باخبر ہے آیت نمبر 140 میں ایک بہت اہم رہنمائی نازل فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم تمہارے لیے نازل فرما دیا ہے کہ جب بھی تم دیکھو کہ کسی محفل میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا اللہ کا انکار کیا جا رہا ہے تو اس محفل میں مت بیٹھو وہاں سے چلے جاؤ یہاں تک کہ وہ لوگ کسی اور موضوع پر گفتگو کرنے لگیں یہ بڑی اہم بات ہے کہ جہاں بھی اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اللہ کا انکار کیا جا رہا ہو تو وہاں دوستی نبھانے کے لیے یا اس پھپتی سے بچنے کے لیے کہ فلانا جو ہے بڑا تنگ نظر آدمی ہے انسان جب وہاں بیٹھا رہے اور وہاں اپنے ایمان کا دھیلا کرے اور اپنے لیے جہنم کما لے یہ کوئی نیکی نہیں ہے یہ کوئی وسعت قلبی نہیں ہے یہ کوئی وسیع النظری نہیں ہے یہ کوئی اچھا جسچر نہیں ہے یہ کوئی سوفٹنس کا ثبوت نہیں ہے اردال پسندی کا ثبوت نہیں ہے انسان انہی چکروں میں کہ مبادہ اس پر مولوی کی پھپتی چست کر دی جائے اس کو قدابت پسند کہہ دیا جائے اس کو تنگ نظر کہہ دیا جائے انسان ایسی محفلوں میں بیٹھتا ہے اور پھر جب انسان ایسی محفلوں میں بیٹھتا ہے اگر چار لطیفے دین دار لوگوں کے خلاف جائیں وہ اور سنائیں گے تو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کوئی لطیفہ جو ہے پھر میں بھی جڑ دوں گا وہاں پر اور پھر میں پورا اس محفل کا حصہ بن جاؤں گا اور میں بھی اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والوں میں نہ صرف شامل ہو جاؤں گا بلکہ میں خود اللہ کے دین کا مذاق اڑاؤں گا اور عام طور پر ایسا مذاق جو ہے تو اس میں کوئی مولوی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر کے آپ غور کریں گے تو فپتی تو اصل میں دین پر چست کی جا رہی ہوتی ہے لیکن لفظ جو ہے وہ مولوی کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے یا کوئی اور علامت جو وہ استعمال کی جا رہی ہوتی ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے آپ اس آیت کو پڑھ کے دیکھیں آیت نمبر 140 کو اور اس طرز عمل کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ واقعتاً ہم سے یہ غلطی سرزد ہوتی رہتی ہے اور ہم سے یہ کوتاہی ہوتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی بارک اللہ علی ولا کم فلقرآن العظیم ون فانی و یا کم بالآیاتی و ذکر الحکیم يَصْدُرُ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لله